دوسرا پوچھیں اصل اصل اصل دو نہیں نہیں, <مترج> سلسلہ چل رہا ہے. جیسے اللہ اجرنا من ایک جگہ چھپا اجرنی یہ اصل میں جہاں نون یہ ہے تو اس سے مراد ہے کہ میں اور جہاں نون علیف ہے مراد یہ کہ ہم سب یہ جمع کا سیوا یہ جو لفظ عظمت پوچھا آپ نے اس پر ہم نے پوری تحقیق کی اور ایک چھاپ بھی دیا ہم نے کیلنڈر نما کہ اس میں یہ لکھا لفظ یہ اصل میں تلفظ جو ہے وہ اضامت ہے یعنی جو غاہ ہے اس پر علیف ہے اب لغت میں اگر آپ عظمت کے معنی دیکھیں تو ہڈی ڈالنے کے کسی کو ہڈی دی جائے تو عظمت کے معنی ہڈی ڈالنا تو اب تصویر پڑھ رہے ہیں آپ تراویح کے بعد اور اس میں اتنی غلط اس کا ترجمہ ہو جائے لہٰذا یوں پڑھا جائے سبحانہ ذل زبانہ ذل مل کے عزت والا یہ واہ جو ہے اس کو زبر پڑھیں ورنہ لغت اٹھا کر دیکھ لے ہم نے المنجد جو سب سے بڑی مشہور لغت ہے یا دیگر لغات جو ہیں وہ پڑھیں بلکہ فیروز اللغات بھی اگر آپ اردو میں پڑھ لیں تو اردو میں بھی یہ لفظ عظمت ہی پڑھا جائے گا ہمارے یہاں تو اصل میں یہ تو چلیے مسئلہ ہے اب ہمارے یہاں تو لوگوں کو نہ اردو ادب سے لگا ہو دوسرے ادب سے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نے دیکھا کہ لکھتے ولد ولد یہ کہاں ہے بھائی یہ تو ولد ہے ہم ایک نکاح پڑھا رہے تھے کوئی صحافی تھے ہم نے کہا فلاں ولد فلاں اس وقت تو چپ رہے بعد نے مجھ سے کہنے لیا کہ مولا نا یہ ولد ہے یا ولد ہے میں نے کہا بھائی ولد غلط ہے میں پڑھتا ہوں قرآن کیا ہے لا اقسمو بلد و ہلن بے حادل وانتا وہ انتہل بے حادل بلت وہ والدوں وما غلط لطت خلطل فی کبت یہ سب اسی وزن پر ہیں سمجھ گئے یہ ہے اب اس کے بعد آئیے یہ بات غلط ہے یعنی غلط کو بھی ہم غلط پڑھ رہے ہیں حال ہمارا یہ ہے کہ غلط کو بھی غلط پڑھ رہے ہیں صحیح تلفظ کیا ہے غلط ہے غلطی غلطی نہیں ہے غلطی اور غلط تو اب ہم جب غلط کو بھی غلط پڑھیں یعنی یہ بھی غلط پڑھیں تو اب دوسری اور بولی میں کیا کیا جائے تو یہ لفظ آزامت ہے را یہ مفتو ہے آزامت پڑھا جائے گا اور اردو میں بھی بولنے میں عظامت ہی کہا جائے گا یہ فیروز الوقاد میں اردو تلفظ میں بھی ذا کے اوپر زبر ہے اور آگے بولیے